امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر 175 حکمین کے سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ ہے آپ اشارت فرماتے ہیں تمہاری جماعت ہی نے دو شخصوں کے چن لینے کی رائے تیکی تھی چناچے ہم نے ان دونوں سے یہ اہد لے لیا تھا کہ وہ قرآن کے مطابق عمل کریں اور اس سے سرے مو تجاوز نہ کریں اور ان کی زبانیں اس سے ہم نواب اور ان کے دل اس کے پیرو رہیں مگر وہ قرآن سے بھٹک گئے اور حق کو چھوڑ بیٹھے حالانکہ وہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا ظلم ان کی این خواہش اور کجروی ان کی روش تھی حالانکہ ہم نے پہلے ہی ان سے یہ ٹھیرا لیا تھا کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور حق پر عمل پیرا ہونے میں بدنیتی اور ناانصافی کو دخل نہ دیں گے اب جب انہوں نے رائے حق سے انحراف کیا اور طے شدہ قرارداد کے برعکس حکم لگایا تو ہمارے ہاتھوں میں ان کا فیصلہ ٹھکرا دینے کے لیے ایک مضبوط دلید اور معقول وجہ موجود ہے